السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے سمجھدار ہوشیار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی یہ اس دور کی کہانی ہے جب مسلمانوں کی سلطنت بہت وسیع ہوتی تھی عرب عراق شام اردن، روم مصر مراکش لیبیا سب ایک ملک ہوا کرتا تھا اور ان سب کا ایک حکمران ہوتا تھا مسلمان اسے خلیفہ کہتے تھے یہ کہانی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کی ہے عنوان ہے دوست کی خاطر اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے نعیم احمد بلوچ نے اکرماں بہت فکر تھا اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک تاجر دوست کئی ماہ سے اسے ملنے نہیں آیا تھا اکرماں کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ شام کے ایک بڑے شہر الجزیرہ کا گورنر تھا یوں تو وہ عام لوگوں کا بھی خیال رکھتا لیکن اپنے دوستوں کی اسے خاص فکر رہتی اب وہ جس دوست کے لیے پریشان تھا اس کا نام خزیمہ تھا خزیمہ ایک بہت مالدار تاجر تھا اسے غریبوں اور حاجت مندوں کی بہت فکر رہتی تھی اور اس کی یہی عادت تھی جو اکرمہ کو بہت اچھی لگتی تھی اب جب خزیمہ کئی ماہ سے اسے ملنے نہ آیا تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو خزیمہ کی بستی کی طرف بھیجا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ خیریت سے ہے چند روز بعد اس کے بھیجے ہوئے آدمی واپس آ گئے انہوں نے جو خبر دی وہ کوئی خیر کی خبر نہیں تھی اسے بتایا گیا کہ حزیمہ کا ایک تجارتی جہاز ڈوب گیا ہے اور اسے ایک دوسرے کاروبار میں بھی بہت نقصان ہوا ہے یوں وہ دنوں میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہے اس نے کئی لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اور کئی حاجت مندوں کی اس قرضے سے ضرورتیں پوری کر دی تھیں اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی اس کا مال فروخت ہوگا وہ سارا قرض ادا کر دے گا لیکن جب نقصان ہوا تو اسے قرض اتارنے کے لیے اپنے گھر کا سامان بھی فروخت کرنا پڑا اکرمہ کے بتانے والے نے بتانے والے سے پوچھا اس برے وقت میں اسے میرے پاس آنا چاہیے تھا وہ آخر گھر کیوں بیٹھ گیا پھر اسے خود ہی خیال آیا کہ حزیمہ بہت خوددار آدمی ہے وہ اپنے لیے کبھی دوسرے سے قرض نہیں لیتا تھا اور خاص طور پر ایسے وقت پر جب اسے کہیں سے آمدنی کی توقع بھی نہ ہو وہ بھلا کیسے قرض لے سکتا تھا اگر قرض لیتا تو اتارتا کیسے اس خوف نے اسے گھر میں بند کر دیا تھا کئی ہفتوں سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا تھا اکرمہ کو اس خدا ترس اور نیک دوست کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ سخت دکھی ہوا اور سوچنے لگا کہ حزیمہ کی مدد کے لیے ایسا راستے اختیار کرنا چاہیے جس سے اسے محسوس بھی نہ ہو کہ اس کی مدد کی گئی ہے بہت سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی اس کے اپنے پاس کوئی ذاتی رقم نہیں تھی اس لیے کہ وہ گورنر تھا کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا تنخواہ سے اس کے گھر کا خرچ چلا کرتا تھا بہرحال اسے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے فنڈ سے ایک رقم لی اور اسے ایک تھیلی میں بند کیا پھر رات کے پچھلے پہر خزیمہ کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا اس نے اپنے منہ کو اچھی طرح ڈھاپ لیا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اس کی روانگی کا علم اس کی بیوی کے سوا کسی کو نہیں تھا اکرما نے تھیلی میں خزیمہ کے نام ایک خفیہ پیغام بھی رکھا تھا وہ پروگرام کے مطابق فجر سے پہلے ہی اس کی گھر پہنچ گیا اس نے دروازے پر دستک دی وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دستک دینے سے قبل اس نے اطمینان کر لیا تھا کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا دروازہ کھلتے ہی اس نے رقم کی تھیلی اندر پھینکی اور گھوڑے کو این لگا دی دروازہ خزیمہ کی بیوی نے کھولا تھا وہ حیران رہ گئی اور تھیلی اٹھا کر شوہر کے پاس آئی اکرما نے بیوی کی زبانی جب یہ سنا کہ کس طرح ایک اجنبی بغیر کچھ کہے سنے ایک تھیلی گھر کے اندر اچھال کر بھاگ گیا ہے تو وہ بھی بہت حیران ہوا اس نے فوراً تھیلی کھولی اس میں بھاری رقم دیکھ کر حیرت چند ہو گئی رقم کے ہمراہ انہیں چمڑے کے ٹکڑے پر یہ پیغام بھی لکھا ہوا ملا اچھے دوست آپ کو میرا سلام پہنچے میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں کہ آپ سے لیا ہوا قرض اس قدر دیر سے لوٹا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ تو بھول بھی چکے ہوں گے کہ آپ نے رقم مجھے قرض میں دی تھی میں اپنا قرض اس قدر دیر سے لوٹا رہا ہوں کہ مجھے آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا بہت شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے قرض دینے کے بعد کبھی مجھ سے اس کی واپسی کا تقاضہ بھی نہیں کیا لیکن اب میں اپنا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں یہ رقم قبول فرمائیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا کہ کہیں آپ مجھے ملنے میرے پاس تشریف نہ لے آئیں اس طرح میں مزید شرمندہ ہوں گا آپ کا خیر خواہ ایک دوست پیغام پڑھ کر خزیمہ کو حیرت انگیز خوشی ہو رہی تھی واقعی اس کی عادت یہی تھی کہ وہ قرض دے کر بھول جاتا تھا اور کبھی بھی مقروض سے اس کی واپسی کا تقاضہ نہیں کرتا تھا خزیمہ اور اس کی بیوی نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور اگلے ہی روز وہ پوری شان کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جن لوگوں کے چھوٹے قرض ادا کرنے تھے انہیں فارغ کیا اور اللہ کا نام لے کر فوراً ایک تجارت شروع کر دی جلدی اس کا کام چل نکلا کچھ ماہ کے بعد اسے تجارت کی غرض سے دمشق جانا پڑا وہاں اس نے خلیفہ ولید بن عبدالملک سے ملاقات کی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے خزیمہ سے پوچھا تم ایک لمبے عرصے بعد دمشقائے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے خزیمہ نے بتایا مجھے تجارت میں بہت نقصان ہو گیا تھا اور میں تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر گھر میں بیٹھ گیا تھا پھر ایک شخص نے خود ہی مجھ سے لیا ہوا قرض دیا یوں میں دوبارہ زندگی کی گاڑی چلانے کے قابل ہوا ہوں خلیفہ نے حیرت سے پوچھا اے خزیمہ تم کئی ماہ تا غربت کی حالت میں رہے اور تمہارے شہر الجزیرہ کے گورنر اکرما نے تمہاری کوئی خبر بھی نہ لی خزیمہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اکرمہ تو میرا دوست بھی ہے لیکن اس نے اس دوست ہونے کے ناتے نہ سہی اپنے ایک مزید شہری ہونے کی حیثیت سے بھی میری کوئی مدد تو دور کی بات خبر بھی نہ لی واقعی اس کا رویہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا خلیفہ اپنے کسی گورنر سے اس طرح کی نا اہلی کی توقع نہیں رکھتا تھا اس وقت کی اسلامی حکومت میں شہر کی گورنر کا سب سے پہلا فرض یہی تھا کہ وہ لوگوں کی مشکلات اور مصیبتوں کا علم رکھے خلیفہ نے کہا اگر اکرما حزیمہ جیسے مشہور آدمی کی خبر نہیں رکھ سکتا تو عام شہریوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے اس نے فوراً اکرما کو دربار میں طلب کیا اکرما کوئی وقت ضائع کیے بغیر دربار میں حاضر ہو گیا خلیفہ نے سخت لہجے میں حزیمہ کی موجودگی میں اس سے پوچھا تم نے اپنے فرائض سے غفلت کیوں بڑھتی اکرما نے اپنی بیوی بی پر بھی پابندی لگاتی تھی کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے خزیمہ کی مدد کی ہے اب بھرے بازار میں خزیمہ کے سامنے بھلا وہ کیسے بتاتا ہے کہ اس نے خزیمہ کی مدد کی ہے اور آج اسی کی مدد کے سبب وہ یہاں موجود ہے سو so اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور معذرت کی کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا خلیفہ کو اس کے اس بیان پر غصہ آ گیا اور اس نے عجیب فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق اکرمہ کو گورنری سے الگ کر دیا گیا اس کی جگہ خزیمہ کو الجزیرہ کا گورنر بنا دیا اس فیصلے کو اکرمہ نے خاموشی سے سنا زبان پر ایک لفظ بھی نہ لایا ادھر گورنر کے فرائض سنبھالتے ہوئے جب خزیمہ نے خزانے کا حساب کتاب لگوایا تو اس سے ایک اچھی خاصی رقم کم ملی یہ وہی رقم تھی جو اکرما نے اس نئے گورنر خزیمہ کی مدد کے لیے اس کے گھر پھینکی تھی خزیمہ نے جب اس رقم کے متعلق اکرما سے پوچھا تو وہ خاموش رہا بھلا وہ اسے کیسے بتاتا کہ اے دوست اسی رقم کے سبب تو تم مجھ سے آج گورنر کی حیثیت سے مخاطب ہو ویسے بھی اس مرحلے پر اس راز کے کھلنے پر خزیمہ کو شدید صدمہ ہوتا دوست کی خاطر اکرما نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہونٹ سی لیے اور بیوی بی کو بھی سختی سے حکم دیا کہ وہ کسی قیمت پر حزیمہ پر یہ راز ظاہر نہ کرے حزیمہ کو اکرما پر شدید غصہ آ رہا تھا ایک تو اس نے گورنر ہونے کی حیثیت سے اسے مشکل وقت میں سہارا نہ دیا اور دوسرا یہ کہ اس نے خزانے میں بدد عانتی کی تو اس نے اکرما کو جیل میں بند کر دیا بیوی نے اکرما کو بہت مجبور کیا کہ اپنی صفائی پیش کر دے لیکن اکرما نے اس راز کو راز رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا جیل میں بند اکرما کو اچھی حالت میں نہیں رکھا گیا تھا اس وقت کی اسلامی حکومت میں ایک بد دیانت اور نااہل گورنر کے ساتھ اچھے سلوک کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی ویسے بھی خزائمہ کو اکرما سے شدید نفرت ہو چکی تھی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلتے گئے آخر دو سال کا طویل عرصہ گیا جیل میں اکرما کی حالت بہت خراب ہو گئی ادھر خزیمہ کا اصرار تھا کہ جب تک اکرما اس رقم کے متعلق نہیں بتائے گا کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا وہ اسے رہا نہیں کرے گا جب اکرما اس قدر بیمار ہوا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس کی بیوی نے اپنا وعدہ توڑنے کا فیصلہ کیا وہ جانتی تھی کہ جب وعدے کو توڑنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اسے توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ خزیما کی بیوی کے پاس پہنچی اور اس سے کہا بہن آپ کو معلوم ہے جب آپ پر برا وقت آیا تھا تو ایک رات کے پچھلے پہر فجر سے پہلے گھڑ سوار تمہارے گھر رقم کی تھیلی پھینک کر واپس چلا گیا تھا خزینہ کی بیوی اس واقعی کو کیسے بھلا سکتی تھی وہ حیرت سے اچھل پڑی تو تمہیں اس واقعی کا کیسے علم ہوا اس نے کہا بہن وہ شخص اکرما ہی تھا اسی نے اپنے دوست خزمہ کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر یہ ترکیب سوچی تھی لیکن حالات نے اس طرح کروٹ لی کہ یہی احسان میرے شوہر کے لیے ایک پھندہ بن گیا اس نے مجھے قسم دے رکھی تھی کہ میں اس راز کو کبھی ظاہر نہ کروں لیکن اب اس کی جان کو خطرے میں دیکھ کر میں نے اپنی قسم کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی خزئمہ کی بیوی پر تو جیسے سکتا تاری تھا اس نے بڑھ کر اسے گلے لگایا فورن شوہر کو بلا بھیجا خزیمہ کو جیسے ہی حقیقت کا علم ہوا وہ کامپ اٹھا۔ فوراً جیل پہنچا اور جا کر اپنے محسن اور فرش شناز گورنر کے پیر پکڑ لیے جیل سے باعزت رہا کرنے کے بعد خزیمہ نے اس واقعے کی طلاح فوراً خلیفہ کو پہنچائی خلیفہ سارے حالات سن کر بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی اس نے اکرما کو تین ملکوں کا گورنر بنا دیا اور خزیمہ کو بھی گورنری کے عہدے پر برقرار رکھا آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دوست بنائے اور ایسے دوست نصیب بھی کرے